بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام فخر لودی ہے اور آ, میں یہاں پر آیا ہوں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اپنا آپ کے ساتھ نالج شیئر کرنے کے لیے کچھ میرا جو ایکسپیرینس ہے کچھ میرا نالج ہے انشاء اللہ اگلے پینتالیس لیکچرز میں میں کوشش کروں گا کہ اس میں سے کسی حد تک جو کچھ میں شیئر کر سکتا ہوں اسے شیئر کیا جائے سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ کو اچھی طریقے سے جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ساری مثالیں دیکھنی پڑیں گی بہت سارے کیس اسٹڈیز کو دیکھنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کیس میں سافٹ ویئر کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے کیا پرابلمس اس میں پیدا ہوئے اور کس طریقے سے اسے بہتر کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم سافٹ ویئر کے بارے میں بات کریں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ سافٹ ہے کیا تو سب سے پہلے سافٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لی جائے سافٹ ویئر جس طرح کے آپ سب لوگ جانتے ہیں پروگرام کا نام ہے سو so, جب آپ کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو اسے ہم سافٹ کا نام دیتے ہیں لیکن سافٹ صرف پروگرام ہی نہیں ہے سافٹ ویئر پروگرام کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں مثلاً سافٹ کے پروگرام کے ساتھ جس ڈیٹے پہ وہ سافٹ چلے گا وہ ڈیٹا بھی سافٹ کا حصہ سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور زیادہ امپورٹنٹ چیز جو اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے ڈاکومنٹیشن جو سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ بھی سافٹ ویئر کا حصہ سمجھا جاتا ہے تو ایک بار پھر سے اگر میں اس چیز کو تھوڑا سا دوہرا دوں کہ سافٹ ویئر چیز کیا ہے سافٹ ویئر نام ہے تین چیزوں کا پروگرام جو آپ کا کوڈ ہے جو آپ کا ڈیٹا ہے اور اس کی ساری ڈاکومنٹیشن یہ سب کچھ اس سافٹ ویئر میں شامل ہے تو سافٹ ویئر صرف سی یا کوبال یا جاوا یا فوٹرین کا کوڈ نہیں ہے بلکہ کوڈ ڈیٹا اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن یہ سب چیزیں سافٹ ویئر میں شامل ہے ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ہے کیا چیز اس سے پہلے کہ ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بارے میں بات کریں اس کو دیکھیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کیا چیز ہے ذرا سا تھوڑا سا سافٹ ویئر کی امپورٹنس کے بارے میں بات کر لی جائے تاکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ واضح ہو جائے گو کہ مجھے بات کرنے کی شاید ضرورت تو نہیں ہے آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ سافٹ ویئر آج کل دنیا کے تقریباً ہر شعبے میں استعمال کیا جا رہا ہے چاہے یہ بزنس کا شعبہ ہو جس میں آپ نے بزنس کے ڈیسیزن کرنے ہوں اپنے ڈیٹے کو اینالائز کرنا ہو اور اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہو کہ آپ کے لیے کیا چیز زیادہ فائدہ مند ہوگی چاہے آپ نے سائنٹیفک انویسٹیگیشن میں اس کو استعمال کرنا ہو جیسے کہ آپ آج کل آپ سن رہے ہوں گے کہ بائیو انفارمیٹکس میں یہ چیز بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہے اور اس کی جو ڈی این اے کی جو ڈی کوڈنگ جو ہے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے ہی کی جانی پوسیبل تھی چاہے آپ گیمز کو اٹھا کے دیکھ لیں بے شمار ایسی ہیں جو بچے بھی کھیلتے ہیں اور بڑے بھی کھیلتے ہیں جو سافٹ ویئر سے ڈرائیو ہوتی ہیں آج کل بے شمار گیجٹس ایسے ہیں جو جن کو سافٹ ویئر کنٹرول کرتا ہے فار اگزامپل آپ کی گاڑیوں میں آپ کے مائکرو پروسیسر آپ کے لگے ہوتے ہیں آپ کے آ, اور ہر چھوٹی بڑی الیکٹرانک ڈیوائس میں آج کل سافٹ ویئر کا استعمال ہو رہا ہے تو سافٹ ویئر اپنی جگہ پہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے اور اس کی اس اہمیت کی وجہ سے کیونکہ یہ بہت جگہ یوز ہو رہا ہے ایک اکنامک ایکٹیویٹی میں سافٹ ویئر ایک بہت میجر رول پلے کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ساری دنیا میں اگر اس کا حساب لگایا جائے تو وہ ٹریلینز آف ڈالرز کے قریب ہر سال اس میں کام ہو رہا ہے اور اس ایکٹیویٹی میں بے شمار لوگ اور بے شمار پیسہ شامل ہے تو سافٹ ویئر کی اہمیت اور سافٹ ویئر کی انجینئرنگ کی اہمیت اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس قدر پیسہ اس میں انوالوڈ ہے اور اس قدر لوگ اس میں انوالوڈ ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کرنے سے پہلے چلیے پہلے دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کیا چیز ہے انجینئرنگ اگر آپ کسی بھی ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر آپ کو انجینئرنگ کا مطلب نظر آئے گا کہ سائنٹیفک نالج کو سائنٹیفک نالج کو آپ ایک پروڈکٹیو یوز میں استعمال کرنے کے لیے جو طریقہ کار لائع عمل جو اختیار کیا جاتا ہے اس کا نام انجینئرنگ ہے میں اس چیز کو واضح کرتا چلوں تھوڑا سا کہ بہت سارے انجینئرنگ کے شعبے ہیں جس طرح الیکٹریکل انجینئرنگ ہے سیول انجینئرنگ ہے میکینیکل انجینئرنگ ہے ان سب چیزوں کی بنیاد فزکس پر ہے لیکن فزکس بذات خود انجینئرنگ نہیں ہے فزکس کو افیکٹولی یوز کرنا بلڈنگس بنانے میں انجنز بنانے میں موٹریں بنانے میں اور الیکٹرک کا سامان بنانے میں ان ساری چیزوں کا نام انجینئرنگ ہے جس میں اگر آپ بلڈنگ بنائیں اور وہاں پر آپ فزکس کو استعمال کریں تو آپ سول انجینئرنگ کی بات کر رہے ہیں اگر آپ ایک انجن بنا رہے ہیں گاڑی بنا رہے ہیں اور وہاں پر فزکس کے نالج کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ میکینکل انجینئرنگ ہو گئی اگر آپ ایک ٹی وی بنا رہے ہیں یا اور کوئی الیکٹرانک ڈیوائس آپ بنا رہے ہیں اور وہاں پر آپ فزکس کے نالج کو استعمال کر رہے ہیں تو یہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہو گئی بالکل اسی طریقے سے جب ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تعلق کمپیوٹر سائنس سے اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے کسی بھی انجینئرنگ کا تعلق کسی بیسک سائنس سے ہے جس طریقے سے الیکٹریکل انجینئرنگ کا تعلق فزکس سے ہے اسی طریقے سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تعلق کمپیوٹر سائنس سے ہے سو سافٹ ویئر انجینئرنگ اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر سائنس کے نالج کو افیکٹولی سافٹ ویئر سسٹم کی پروڈکشن میں کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں آئیے ایپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھ لیں کہ ایک سافٹ ویئر سسٹم اور ایک دوسرے سسٹم جیسے کہ ایک کار یا ایک ٹی وی یا اس طرح کی دوسری ڈیوائسز جو ہیں ان میں کیا فرق ہے یعنی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور مکینکل یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں تھوڑا سا اگر جو فرق ہے اس کے بارے میں میں بات کرتا چلوں گا سافٹ ویئر انجینئرنگ اگر آپ کسی ڈیوائس کو دیکھیں مثلا آپ کے سامنے ایک ٹی وی ہے یا ایک گاڑی ہے یا ایک بلب ہے کچھ عرصے کے بعد وہ خراب ہو جاتے ہیں گاڑی چلتے چلتے اس کی کوئی بیلٹ ٹوٹ سکتی ہے اس کے کسی انجن میں خرابی ہو سکتی ہے اسی طریقے سے بلب جو ہے وہ فیوز ہو سکتا ہے آپ کا ٹی وی چلتے چلتے خراب ہو سکتا ہے تو ایک بڑا چھوٹا سا نقطہ ہے جو سافٹ ویئر اور دوسرے سسٹمز کو ڈسٹنگوش جس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں چلیے ذرا میں آپ کو وہ دکھاتا چلوں چلیے یہ نقطے کو دیکھتے ہیں یہاں پر شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا ہے سافٹ ویئر ڈز ناٹ ویئر آؤٹ اس کا کیا مطلب ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں نے بات کی یعنی کہ ایک بلب بالکل ٹھیک ہے چلتے چلتے وہ فیوز ہو گیا گاڑی آپ کی چلتے چلتے سڑک پہ خراب ہو گئی ٹی وی آپ کا خراب ہو گیا تو یہ جتنی مکینکل اور الیکٹریکل اور اس طرح کی دوسری ڈیوائسز ہیں ان میں وی اینڈ ٹیئر کا ایلیمنٹ ہے ان کی ایک لائف ہے اس لائف کے بعد اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اس کے نارمل آپریشن سے یہ ہٹ کے خراب ہو سکتی ہے سافٹ ویئر ان چیزوں کی بنسبت ایک بالکل مختلف چیز ہے سافٹ ویئر میں کسی قسم کی وی اینڈ ٹیئر نہیں ہوتی سافٹ ویئر میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ سافٹ میں ڈیفیکٹ ہے جس کو ہم آم طور پہ بک کا نام دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سافٹ نہیں چل رہا تو وہ پہلے دن سے نہیں چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ سافٹ چلتے چلتے اچانک ایک کام جو وہ روزانہ ٹھیک طریقے سے کر رہا تھا آج اگر آپ آتے ہیں تو وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے جو کہ دوسرے سسٹمس میں ایسا نہیں ہوتا تو سافٹ میں ویئر اینڈ ٹیئر کا ایلیمنٹ بالکل نہیں ہے جبکہ ایک ذرا تھوڑا سا اور اس کو میں ایلیبوریٹ کرتا چلوں سافٹ ویئر کے بھی ہم نے بگس کی بات کی اگر ایک گاڑی کا ایک پرزا خراب ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ بازار جاتے ہیں وہ پرزا اپنے نے نیا خریدا اور گاڑی میں وہ پرزا فٹ کر دیا اور گاڑی اسی طریقے سے کام کرنا شروع ہو جاتی ہے آپ کا اگر بلب فیوز ہو گیا آپ بازار گئے ایک نیا بلب خریدا ساکٹ میں لگایا اور کمرہ کا روشن ہو گیا سافٹ ویئر میں اگر کوئی بگ آ گیا ہے، تو یہ چیز عام طور پر کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں جس کی شاید کسی سٹیج پہ ہم بات کریں گے لیکن عام طور پر اگر سافٹ ویئر میں کوئی بگ آ گیا ہے کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ آپ بازار گئے یا اس کمپنی کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے میرا یہ سافٹ ویئر یہ سی ڈی چل رہی تھی آپ مجھے ایک نئی سی ڈی دے دیں جب آپ وہ نئی سی ڈی ڈالیں گے تو وہ سافٹ ویئر اسی طریقے سے کام کرنا شروع کر دے گا کیونکہ اس میں جو بگ ہے وہ پرانی سی ڈی میں جو بگ تھا وہ نئی سی ڈی میں بھی وہ بگ وہیں کا وہیں ہوگا سو so, یہ ایک بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے بٹوین سافٹ ویئر اینڈ ادر سسٹمس ذرا ایک دوسرے اینگل سے بھی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں یہ اگلی سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بات پھر وہی ہے کہ سافٹ ویئر کا اور دوسرے سسٹمز کا آپس میں کس طریقے سے فرق ہے ایک کار اور ایک ٹی وی ورسز سافٹ ویئر میں اس چیز پہ ذرا تھوڑا سا وقت لگانا چاہتا ہوں بیکاز یہ نہایت ہی ضروری پوائنٹ ہے اور اس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آگے چل کے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو سکتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک کار بنانے والی کمپنی مثلاََ ٹویوٹا یا سزوکی یا ہونڈا ایک سال میں کتنے نئے ماڈل بناتی ہے یا ایک کار میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اس, ان تبدیلیوں کی فریکوئنسی کیا ہے اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ یقیناً یہ بات بڑی واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم بن جانے کے بعد ایک گاڑی بن جانے کے بعد یا ایک ٹی وی بن جانے کے بعد اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بہت معمولی سی ہوتی ہے نئے ماڈل میں تبدیلی کوئی میجر چینج اس میں نہیں کیا جاتا سو فریکوینسی آف چینج ان سسٹمز کے کیس میں بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کی نیچر بڑی تھوڑی سی ہوتی ہے اس کی باڈی کی شیپ میں تھوڑی سی چینج کر دی کوئی نیا کوئی گیجٹ ایڈ کر دیا لیکن آپ کو یہ بہت کم دیکھنے میں پڑے گا کہ انجن میں فنڈامینٹل چینج کوئی کر دیا آن دی اگر آپ کسی سافٹ بنانے والی کمپنی کو دیکھیں تو اگر آپ ان کا جائزہ لیں ان کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ سافٹ بنانے والی کمپنی سافٹ میں بے انتہا چینجز کر رہی ہیں ہر وقت وہ کوئی نہ کوئی چیز نئی بنا رہے ہیں شاید کسی نئے سسٹم پہ کام کر رہے ہیں اسی پرانے سسٹم میں فنڈامینٹل چینجز ہو رہی ہیں اس میں انہینسمنٹس ہو رہی ہیں اس کی انٹرفیس چینج ہو رہا ہے سو بے شمار ڈفرینٹ ڈائمنشنز میں سافٹ ویئر میں چینجز ہو رہی ہیں جبکہ دوسرے سسٹمس میں یہ چینج ایسے نہیں ہوتی ان چینجز کو جب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں تو یقیناً بگس کی ہم نے بات کی یہ بگس اس وجہ سے یقیناً پیدا ہوتے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر اچھے طریقے سے نہیں لکھتے لیکن میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پہ بگس کا ہونا اس وجہ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ سافٹ ویئر میں چینجز بہت زیادہ ہو رہی ہیں اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اس چیز کے بارے میں کہ اگر ایک گاڑی بنانے والی کمپنی اسی طریقے سے نئی سے نئی گاڑیاں بناتی تو وہ گاڑیاں کتنی دیر چلتی ہیں اس کے ڈیزائن کرنے میں انہیں کتنی دقت ہوتی اس ڈیزائن کو میچور کرنے میں کتنا ٹائم لگتا اور فائنلی وہ چیز پروڈکشن میں لے کے آنے میں اور سڑک پہ لے کے آنے میں انہیں کتنا ٹائم لگتا اگر اس ٹائم کو وہ کٹ شارٹ کرنے کی کوشش کرتے یعنی کہ جس طریقے سے ہم سافٹ ویئر میں ہم کہتے ہیں کہ ہر چھ مہینے کے بعد ایک نئی ریلیز یا ایک سال کے بعد ایک نئی ریلیز جس میں ایک فنڈامنٹل چینج ہے پچھلے سافٹ ویئر نسبت اگر اس طرح کی چینج ہم گاڑی کے ڈیزائن میں کرنے لگیں تو یقیناً آپ مجھ سے ایگری کریں گے کہ ایسی گاڑیاں بھی ان میں بھی بے شمار بگس ہوں گے ان میں بھی بے شمار ڈیفیکٹس ہوں گے اور شاید وہ جس کو کہتے ہیں روڈ وردی نہ ہو تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ سافٹ ویئر میں کمپلیکسٹی جس وجہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے یہ اس کی اس بیسک نیچر کی وجہ سے ہے دیٹ از یہ اگلی سلائیڈ پہ جو ایک ذرا سا تھوڑا سا اس پوائنٹ کو پھر سے دیکھ لیجئے کہ سافٹ ویئر ایک مسلسل ایوولوشن سے گزرتا ہے دا نیم آف دا گیم از چینج اینڈ ایوولوشن آل دا ٹائم اور اس ایولیوشن اور اس چینج کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ جو نکلتا ہے وہ سافٹ ویئر میں ڈیفیکٹس کی صورت میں نکلتا ہے تو ویئر انجینئرنگ کی جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس چینج کو کس طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے آئیے اس بیسک تمہید کے بعد ذرا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی طرف ایک قدم اور بڑھاتے ہیں سافٹ ویئر سافٹ ویئر کرائسس کیا چیز ہے جب نئے نئے کمپیوٹر سسٹم بنے ارلی ففٹیز میں اور ففٹیز میں کمپیوٹر استعمال ہونے شروع ہوئے مختلف اپلیکیشنس میں تو سافٹ ویئر کا استعمال بڑا محدود تھا, تھا صرف چند سائنٹیفک اپلیکیشنس میں سافٹ ویئر استعمال ہوتا تھا یا سینسس کے ڈیٹے کو پروسیس uh, کرنے کے لیے سافٹ ویئر کو استعمال کیا گیا نائنٹین سکسٹیز میں ساٹھ کی دہائی میں ہارڈ ویئر میں اچانک بہت زیادہ امپروومنٹ آئی نیا ہارڈ ویئر اویلیبل ہو گیا نئے کمپیوٹر اویلیبل ہو گئے اور یہ کمپیوٹر جو ففٹیز کے کمپیوٹرز تھے ان کی نسبت بہت زیادہ پاورفل تھے اگر آج کل کے کمپیوٹرس کو دیکھیں تو وہ ان کے مقابلے میں بالکل بیسک چیز نظر آتی ہے لیکن ایک اس سے پچھلی دہائی میں چلے جائیں تو ایک یقیناً ایک آپ کو کوانٹم جمپ نظر آئے گی اس نئے ہارڈ ویئر کا نتیجہ کیا نکلا جب یہ ہارڈ ویئر ہمارے پاس زیادہ پاورفل ہارڈ ویئر اویلیبل ہوا تو اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں جو سافٹ ویئر جو اس پہ لکھا جانا شروع کیا گیا وہ بھی زیادہ کمپلیکس اور زیادہ بڑا سافٹ ویئر لکھا جانا شروع کیا اس کا ایک اور سائیڈ ایفیکٹ ہوا وہ سائیڈ ایفیکٹ یہ تھا کہ یہ جو زیادہ بڑا اور زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر تھا یہ لکھنا بھی ظاہر ہے اتنا ہی مشکل تھا تو جو ٹولس اور ٹیکنیکس پرانی سسٹمس کے لیے استعمال کی جاتی تھیں اور کی گئی تھیں انفارچونیٹلی وہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اس سافٹ ویئر کے لیے اس زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر کے لیے اپلیکیبل نہیں تھی اس چیز کو ایک مثال سے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں ذرا سوچے کہ اگر ایک گاؤں میں ایک شخص ہے جس نے اپنے لیے ایک جھونپڑی بنائی ہے تو یقیناً اسے شروع میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا لیکن وہ جھونپڑی بنانے میں کامیاب ہو گیا اب اگر آپ اسے یہ کہیں کہ یہ ایک دوسری جھونپڑی بنا دو تو شاید وہ پہلے سے بہتر کام کر سکے اس کی جھونپڑی دوسری جھونپڑی ہے وہ پہلی جھونپڑی سے بہتر ہو اس سے جلدی وہ بنانے میں کامیاب ہو جائے لیکن اگر اس شخص کو آپ یہ کہیں کہ تم نے جھونپڑی بنا لی ہے تو ہمارا خیال ہے کہ تم ایک بڑا مکان بھی بنا سکتے ہو تو شاید ایسا ممکن نہ ہو اور اگر آپ اسے اس سے زیادہ بڑا کام دینے کی کوشش کریں کہ یار تم نے جھونپڑی بنائی ہے تم ایک رہنے کے لیے ایک جگہ بنا سکتے ہو تو اب ہمیں حبیب بینک پلازا بنانا ہے تو کیونکہ تم ایک چیز کر چکے ہو ہمارا خیال ہے کہ تم اب چھوٹا کام کر چکے ہو بڑا بھی کر سکتے ہو اگر ایسا ہے تو شاید آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ایسا سٹرکچر یقیناً سٹیبل سٹرکچر نہیں ہوگا سافٹ ویئر کے ساتھ بھی کسی حد تک یہی پرابلم تھا جس کو سافٹ ویئر کا نام دیا گیا کہ چھوٹے سافٹ ویئر بنانے کے لیے جو ٹیکنیکس اور ٹولس تھیں وہ بڑا سافٹ ویئر زیادہ کمپلیکس سافٹ ویئر بنانے کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوئی اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سافٹ ویئر جو ان ٹولز اینڈ ٹیکنیکس سے بنایا گیا اور بنائے جانے کی کوشش کی گئی وہ کبھی بنا ہی نہیں بہت سارے کیسز میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ سالوں لیٹ ہو گیا اگر وہ ڈلیور ہونا تھا انیس سو ساٹھ میں تو شاید جا کے 1970 میں ڈلیور ہوا اور یقیناً اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ جو اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا تھا یقیناً اس سے بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوا اس سسٹم کو بنانے میں بہت سارے کیسز میں اس طرح کے سسٹم ریلائبل نہیں تھے یعنی کہ وہ جو کام ان سے توقع کی جاتی تھی وہ کام وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے تھے تو اس کے نتیجے میں ایک کانفرنس ہوئی انیس سو ساٹھ کے قریب اور اس میں سافٹ ویئر کرائسس کا ذکر کیا گیا یعنی کہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ از ان کرائسس سافٹ ویئر ہمارے قابو میں نہیں آ رہا ہم اسے بنا نہیں پا رہے یہ وہ وقت تھا جب اسی کانفرنس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ٹرم کوائن کی گئی یعنی کہ لوگوں نے کہا کہ جس طریقے سے ہم انجینئرنگ ڈسپلنز یوز کرتے ہیں بلڈنگ بنانے میں الیکٹریکل ڈیوائسز بنانے میں میکینیکل انجنس بنانے میں اسی طریقے سے ہمیں انجینئرنگ پرنسپلس کو استعمال کرنا چاہیے سافٹ ویئر بنانے کے لیے یعنی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اس سافٹ ویئر کرائسس کا نتیجہ ہے جب تمام سافٹ ویئر ڈیولپر کمیونٹی تقریباً بے بس ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ سافٹ ویئر بنانا ایگزسٹنگ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے ساتھ پوسیبل نہیں ہے ایک بڑا امپورٹینٹ اس کا نتیجہ تھا لوگوں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ کوڈنگ واز ناٹ اینف اونلی کوڈنگ واز ناٹ انف جیسا کہ آج کل بھی اکثر دیکھنے میں اور سننے میں ملتا ہے کہ اگر آپ سافٹ ویئر کا کوڈ لکھنا جانتے ہوں تھوڑی آپ کو پروگرامنگ آتی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کام مکمل ہو گیا سافٹ ویئر لکھنا صرف پروگرام لکھنے کا نام ہے جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا آج سے پچاس سال پہلے لوگوں نے اس چیز کا ادراک کر لیا تھا کہ کوڈنگ اکیلی کافی نہیں ہے اس میں انجینئرنگ کے پرنسپل اپلائی کرنے ہوں گے اگر ہم نے سافٹ ویئر کے سسٹمز بنانے ہیں آئیے ذرا سافٹ ویئر کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کچھ ڈیفینیشنس کو دیکھ لیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن جو آئی ٹریپل ای نے دی ہے آئی ٹریپل ای آرگنازیشن ہے uh, اس کا مطلب ہے انسٹیٹیوٹ of الیٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرس اور یہ کمپیوٹر computer اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کا ایک سب سے بڑا آتھینٹک ادارہ سمجھا جاتا ہے ان کی سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن دیکھیے دی ایپلیکیشن آف سسٹمٹک ڈسپلنڈ کوانٹیفائبل اپروچ ٹو دی ڈیولپمنٹ آپریشن اینڈ مینٹینس آف سافٹ ویئر that is دی application of engineering to software number two the study of approaches as ایز one میں بھی آگے چل کے اس میں تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے ایک اور سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن کو دیکھتے چلتے ہیں یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشن ایک بہت مشہور صاحب ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی انہوں نے کافی کتابیں بھی لکھی ہیں سمرویل ان کا نام ہے انگلینڈ میں ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن ملازم فرمائیے آل اسپیکٹس آف سافٹ ویئر پروڈکشن سافٹ ویئر انجینئرنگ از ناٹ جسٹ کنسرنڈ ود ٹیکنیکل پروسیس آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بٹ آلسو ود ایکٹیویٹیز سچ ایز سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ اینڈ وتھ دی ڈیولپمنٹ آف ٹول میتھڈس اینڈ تھے یعنی کوڈ لکھ کا نام نہیں ہے یہ ذرا دیکھیے اس میں میں نے اس چیز کو سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے جو ابھی آپ نے ڈیفینیشنز دیکھی سافٹ ویئر انجینئرنگ ان تمام پروسیس ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا مجموعہ ہے جو سافٹ ویئر کی پروڈکشن میں استعمال ہوتی ہیں اگر آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے تو اس کا مطلب ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو سافٹ ویئر کی پروڈکشن میں استعمال ہوتی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ پروگرامنگ لینگویج پروگرام لینگویج ڈیزائن ڈیزائن ٹیکنیکس ٹولس ٹیسٹنگ سافٹ ویئر مینٹیننس سافٹ ویئر کی ڈپلوائمنٹ حتیٰ کہ جو چیز بھی آپ جس چیز کا بھی آپ تصور کریں جس کا سافٹ ویئر کے ساتھ تعلق ہو اس کا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ تعلق ہوگا ابھی جب میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ذکر کرتے کرتے پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کا ذکر کیا تو شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو تعجب ہوا ہوگا کہ پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن کا سافٹ ویئر انجینئرنگ سے کیا تعلق ہے پروگرامنگ لینگویج ڈیزائن ایک شاید مختلف فیلڈ ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ شاید ایک مختلف فیلڈ ہے اگر آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈیفینیشنس جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں ذرا اس پہ غور کریں تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی آپ پر کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا تعلق ہر اس چیز سے ہے جو سافٹ ویئر کی ڈویلپمنٹ میں مددگار ہے تو اسی لیے پروگرامنگ لینگویج بھی کیونکہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں مددگار ہے اس وجہ سے اس کا تعلق بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ہے اسی سلسلے میں شاید آپ کے انٹرسٹ میں تھوڑی سی یہ بات ہو کہ پچھلی پچاس ساٹھ سال کی ہسٹری میں سافٹ ویئر کی جو ایک سب سے بڑی ایفرٹس میں سے ایک ایفرٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے گنی جاتی ہے وہ ایک سافٹ ویئر پروگرامنگ لینگویج کا ڈیزائن کی ایفرٹ تھی ایڈا پروگرامنگ لینگویج جب ڈیزائن کی گئی تو اس ڈیزائن کی ایفرٹ کو ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بڑی ایفرٹس میں سے سمجھا گیا اور اس کو ریکارڈ کیا گیا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے پروگرامنگ لینگویج کا ذکر کرتا چلوں میں آج کل آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا بڑا شور ہے یہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کس طریقے سے ممکن ہے اگر آپ کی پروگرامنگ لینگویج کے کو سپورٹ نہ کرے تو آبجیکٹ کرنا اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک پروگرام لینگویج کو پہلے ڈیزائن کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ آگے چل سکیں گے سو یہ ساری ایفرٹ یہ سافٹ ویئر کی بیک سے آپ کو آگے لے کر ہے ذرا تھوڑا سا اور آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ چیز کیا ہے ہم سافٹ ویئر اچھا انجینئر سافٹ ویئر ہم کس کو کہتے ہیں ویل انجینئرڈ سافٹ ویئر کیا چیز ہے ویل انجینئر سافٹ ویئر ایسا سافٹ ویئر جو ریلائیبل ہو جس کا یوزر انٹرفیس اچھا ہو جس کی پرفارمنس ایکسیپٹیبل ہو جس کی کوالٹی ایکسیپٹیبل لمٹس میں آئے اور جو کاسٹ افیکٹو ہو اگر آپ کے پاس ان لمیٹیڈ ریسورسز ہوں گے ان لمیٹیڈ ٹائم ہوگا تو شاید کوئی بھی شخص یا کوئی بھی آرگنائزیشن سافٹ ویئر لکھ سکتی ہے بنا سکتی ہے ویل انجینئرڈ سافٹ اس سافٹ کو کہا جائے گا جو ان سارے کیریکٹرسٹکس پہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان پہ پورا اترتا ہوگا انجینئرنگ کا تعلق اکنامکس سے بہت گہرا ہے جب آپ کسی انجینئرنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کیا یہ اکنامیکلی فیزبل ہے آپ نے سسٹم اس طریقے سے بنانا ہے انجینئر اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس کی اکنامک فیزیبلٹی اپنی جگہ پر قائم رہے تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اسی حوالے سے ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات بھی کریں گے سافٹ ویئر انجینئر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر اس نے بنانا ہے ود ان لمیٹڈ ٹائم اینڈ بجٹ اینڈ وچ از کوسٹ افیکٹو یعنی کہ ایسا سافٹ ویئر جو اپنے اسکیڈول کے مطابق اپنے پورے وقت میں اپنے ودن بجٹ بنایا جائے اس کی کوالٹی اچھی ہو اور یہی سافٹ ویئر انجینئر کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے ابھی ہم نے ویل انجینئر سافٹ ویئر کی بات کی تھی کہ ویل انجینئر سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے ویل انجینئر سافٹ ویئر میں ہم نے دو تین چیزوں کا ذکر کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایک اچھا سافٹ ویئر از ایک اچھا سافٹ ویئر ہیز اے گڈ یوزر انٹرفیس اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے جب ان ساری چیزوں کا جب ہم انالس کرتے ہیں تو بعض اوقات ان میں کچھ کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے ایک سافٹ ویئر انجینئر کے لیے اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے یعنی کہ میں اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گا سافٹ ویئر انجینئرنگ ایکچولی از اے بیلنسنگ ایکٹ بہت ساری چیزوں کو آپ نے بیلنس کرنا ہوتا ہے ایک طرف آپ کی یوزر فرینڈلینس نس ہے تو دوسری طرف آپ کی ایفیشنسی ہے ان میں سے کون سا فیکٹر کون سا فیچر زیادہ امپورٹینٹ ہے آپ کے سافٹ ویئر کے لیے اگر آپ شاید اس کو زیادہ یوزر فرینڈلی بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کی پرفارمنس شاید سفر کریں اگر اس کی کوالٹی کو آپ انکریز کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی پرفارمنس سفر کرے اگر اس کی پرفارمنس کو آپ انکریز کرنے کی کوشش کریں گے ایک حد سے زیادہ تو ہو سکتا ہے اس کی کوالٹی سفر کرے اور سافٹ ویئر انجینئر کے لیے جیسا کہ میں نے کہا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کس چیز کو کتنی ویٹیج دینی ہے اور کیسے ان سارے پیرامیٹرز کو بیلنس کرنا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل اس کی کوالٹی ہو ایکسیپٹیبل اس کی پرفارمنس ہو ایکسپٹیبل اس کا یوزر انٹرفیس ہو ہو سکتا ہے کسی ایک کیس میں کوالٹی کی اہمیت بہت زیادہ ہو فار ایگزامپل اگر ہم ایک کروز میزائل سسٹم کی بات کریں جو سافٹ ویئر کے ذریعے ڈرائیو ہوتا ہے یا اگر ہم ایک نیوکل ریئیکٹر کنٹرول کی بات کریں جو سافٹ ویئر کے ذریعے کنٹرول ہوگا تو یقیناً اس میں کوالٹی از دی موسٹ امپارٹینٹ فیکٹر اور اس کی پرفارمنس از دی موسٹ امپارٹینٹ فیکٹر اگر آپ کا سافٹ ویئر ری ایکٹ نہیں کرتا ود ان سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کروز میزائل اپنے نشانے سے ہٹ جائے اور آپ کے اپنی انسٹالیشن کو ٹارگٹ بنا لے اسی طریقے سے اگر آپ کا نیوکل ریئیکٹر کنٹرولر ود ان سرٹن اماؤنٹ اف ٹائم ریئیکٹ نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چرنبل قسم کا ایک ایکسیڈنٹ فیس کرنا پڑے سو ان کیسز میں سافٹ ویئر سسٹم کی فیلئر کی قیمت اس پورے سسٹم سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے میرا یہ ساری بات کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہے آپ کو اس کے مطابق ایز اے سافٹ ویئر انجینئر وہ آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کہ ان دس پرٹیکولر کیس آپ کو کوالٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پرٹیکولر کیس میں یوزر فرینڈلینس بہت امپورٹنٹ ہے اس پرٹیکولر کیس میں ایفیشنسی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اور اس فیکٹر کو آپ اس طریقے سے ویٹ دے کے اپنے سافٹ ویئر کو بنائیں گے اگر آپ ساری چیزوں کو وقت ایک بہت اونچے درجے پر لے جانے کی کوشش کریں گے تو شاید آپ اس میں بہت زیادہ پیسہ سرف کرنے کے باوجود اپنی ایفرٹ میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے سو so, ایک بار پھر سے اس چیز کو ذرا تھوڑا سا دوہراتے چلیں کہ یہ ریکوائرمنٹس جس میں ہم نے کاسٹ کی بات کی کہ سسٹم کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے ایفیشنٹ ہونا چاہیے ریلائیبل ہونا چاہیے یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے یہ ریکوائرمنٹس آپس میں کانفلکٹنگ ہو سکتی ہیں ایفیشنسی کا یوزبلٹی کے ساتھ کانفلکٹ ہو سکتا ہے کاسٹ کا کوالٹی کے ساتھ کانفلکٹ ہو سکتا ہے اور ایک سافٹ ویئر انجینئر کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ان ساری ریکوائرمنٹس کو ایک بیلنسڈ حد تک رکھا جائے کہ نہ کوئی چیز بہت زیادہ کم ہو اور نہ کوئی چیز بہت زیادہ زیادہ ہو کیونکہ ایک کا دوسرے پہ ایفیکٹ ہوتا ہے امپیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ ان میں کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے آئیے ذرا اب آگے چل کے ایک اور ایشو کو ذرا ڈسکس کریں لا آف ڈشنگ ریٹرنس اس کا کیا مطلب ہے آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا لیکن شاید آپ نے کبھی یہ آبزرو کیا ہو کہ گڑ اگر آپ پانی میں یا کسی چیز میں ڈالتے جائیں تو ایک حد کے بعد جسے ہم سیچوریشن پوائنٹ کہتے ہیں اس کی مٹھاس میں اضافہ نہیں ہوتا آپ اس میں گڑ یا شکر یا جو بھی چیز ہے اور ڈالتے رہتے ہیں لیکن وہ آپ کا جو لیکوڈ ہے جو وہ سیچوریٹ ہو جاتا ہے وہ سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے اس کے بعد اس میں اور ایفرٹ کرنے کا فائدہ بہت کم ہوتا ہے اسی طریقے سے سافٹ ویئر کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے اگر دیکھ لیں انجینئرنگ کا ایک بیسک پرنسپل ہے جس کو ہم لا آف ڈمینشنگ ریٹرنس کہتے ہیں کوئی بھی کام جب آپ کریں ایفیشنسی کسی سسٹم کی امپروو کرنے کی کوشش کریں اس کی کوالٹی امپروو کرنے کی کوشش کریں اس کی یوزر فرینڈلیس امپروو کرنے کی کوشش کریں تو ہر ایک میں ایک کاسٹ کا ایلیمنٹ انوالو ہوتا ہے اگر آپ کے سسٹم کی کوالٹی بہت اچھی نہیں ہے تو تھوڑی سی ایفرٹ اور تھوڑا سا پیسہ سرف کرنے سے اس کی کوالٹی ایک دم کافی بہتر درجے پہ پہنچ سکتی ہے لیکن ایک خاص لیول پر پہنچنے کی بعد اگر آپ اس میں اور زیادہ زور لگائیں گے اور زیادہ پیسہ سرف کریں گے تو جتنا آپ اس میں زور لگا رہے ہیں جتنا آپ اس میں پیسہ سرف کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو اس کا ریٹرن ملنا کم ہو جاتا ہے جس طریقے سے سیچوریشن پوائنٹ پہ اگر پہنچ جائیں اور اس میں کوشش کرتے رہیں تو امپروومنٹ بہت تھوڑی ہوگی اسی طریقے سے سسٹم کی ایفیشنسی از اندر تھنگ ایک حد سے زیادہ اس سسٹم کو زیادہ ایفیشینٹ اس کی پرفارمنس کو زیادہ بہتر بنانا جو ہے وہ کافی مشکل کام ہو جاتا ہے جس طریقے سے میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ اگر آپ کے سسٹم کی ایک بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی ایبسولوٹلی پرفیکٹ فرام اینی اینگل کے پوائنٹ آف ویو سے یا پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ آپ اس میں ٹالرنس برداشت کر ہی نہیں سکتے آپ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ نیوکل ریئیکٹر کا جو کنٹرول جو سافٹ کو کنٹرول کر رہا ہے وہ اس میں کوئی ڈیلے ہو اور وہ اس کو پراپر ٹائم کے اندر اندر ریئیکٹ نہ کرے دین یو ہیو ٹو ڈو اٹ پھر آپ کو وہ پیسہ خرچ کرنا پڑے گا لیکن عام طور پر ایک خاص حد سے زیادہ جا کر آپ اس سسٹم کو زیادہ ایفیشنٹ بنانے کی کوشش نہیں کرتے بیکاز from این انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو وہ لا آف ڈومینشنگ ریٹرنس کا پرنسپل وہاں پر ایپلیکیبل ہو جاتا ہے تو اس چیز کو سمرائز کرتے ہوئے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ انجینئرنگ کے دوسرے پرنسپلس انجینئرنگ کے پرنسپل جو دوسرے فیلڈ میں اپلیکیبل ہیں وہ سافٹ میں بھی بڑی حد تک ایپلیکیبل ہے اکنامکس کا سے چولی دامن کا ساتھ اور اگر کوئی سسٹم اکنامیکلی وائبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ سسٹم از ناٹ ویل انجینئرڈ اور یہی سبق ہمارے لئے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے بھی اپلیکیبل ہے آئیے اب اس کاسٹ افیکٹونیس کو اینالائز کرنے کے لیے ذرا تھوڑا سا اس سافٹ ویئر کا بریک ڈاؤن ذرا دیکھتے چلیے ایک صاحب ہیں کیپر جونز ان کا نام ہے انہوں نے سافٹ ویئر کی ٹیم کی پروڈکٹیویٹی سافٹ ویئر کی کوالٹی اس کی کاسٹ فیکٹرز اس حوالے سے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے بہت بڑا نام ہے ان کا اس حوالے سے انہوں نے ایک کمپنی قائم کی تھی جس کا نام سافٹ ویئر پروڈکٹیوٹی ریسرچ تھا جس میں انہوں نے بے شمار پروجیکٹس کو انالائز کیا اور اس انلسس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں پبلش کیا تو اب میں آپ کے سامنے اس انالسس کا تھوڑا سا سمرائز فارم میں کچھ نچوڑ پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم اس چیز کو اپنے انگل سے اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کیپر زون صاحب نے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو پچیس ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا یہ پچیس ڈفرینٹ کیٹیگریز میں جو ڈویژن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہے اس میں ایفرٹ بریک ڈاؤن سافٹ ویئر کے حوالے سے ہر ایکٹیویٹی کے حوالے سے دیا گیا ہے یہ پچیس ڈفرینٹ کیٹیگریز اس سٹیج پہ ایکسپلین کرنا میرے لیے شاید مناسب نہیں ہے ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے کہ ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کر سکیں انشاءاللہ آئندہ چل کر اس چیز کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے تو اسی کو میں تھوڑا سا اور زیادہ سمرائز فارم میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے ان پچیس ڈیفرنٹ کیٹیگریز کو اور زیادہ چھوٹی گروپنگ میں کوئی نو کے قریب گروپس میں بنایا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں ان گروپس میں سب سے پہلے آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ نظر آ رہی ہے اس کے بعد ریکوائرمنٹ انجینئرنگ پھر ڈیزائن کوڈنگ ٹیسٹنگ سافٹ ویئر کوالٹی سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ انٹیگریشن اینڈ ریسٹ آف دی ایکٹیویٹیز اس ساری چیز میں ایک چیز بڑا نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کوئی ان میں سے کوئی ایک ایکٹیویٹی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈومیننٹ ایکٹیویٹی ہے ان اے سینس کہ یہ چالیس پچاس پرسینٹ آف دی ٹوٹل ایفرٹ یا کاسٹ اس پہ سرف ہو رہی ہے کوڈنگ شاید ایک بڑی ایکٹیویٹی میں سے ایک ایکٹیویٹی ہے لیکن یہ صرف ساڑھے تیرہ پرسینٹ آؤٹ ون صرف کوڈنگ پہ صرف ہوتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوڈنگ یقیناً بہت, بہت اہمیت کی حامل ہے لیکن اگین یہ سب سے زیادہ اہم چیز نہیں ہے ڈاکومینٹیشن اگر آپ دیکھیں تو ڈاکومینٹیشن اگین دس پرسینٹ کے قریب ایفرٹ ڈاکومنٹن پہ جا رہی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ ونس اگین کوئی آٹھ نو پرسینٹ کے قریب ایفرٹ پروجیکٹ مینجمنٹ پہ صرف ہو رہی ہے سافٹ کنفیگریشن دس بارہ پرسینٹ کے قریب سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ پہ سرف ہو رہی ہے یہ سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ کیا چیز ہے اس کو ہم آگے چل کر زیادہ ایکسپلین کریں گے لیکن میرا یہاں پر پوائنٹ اس ساری بات سے صرف اتنا تھا کہ اس چیز کی ریئلائزیشن کرنا اور کروانا اس چیز کو اپریشیٹ کرنا کہ کوڈنگ از not ایوری اب چلیے ذرا تھوڑا سا ایک اور صاحب ہیں فریڈ بروکس ان کا نام ہے یہ ایک بہت مشہور سافٹ ویئر انجینئر پروجیکٹ مینیجر آئی بی ایم سسٹم تھری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں بہت کام کیا آ, بہت بڑا سسٹم تھا انہوں نے ایک مارکت الرا کتاب سافٹ ویئر کے حوالے سے لکھی ہے جو ایک لیجنڈری بک کے درجہ رکھتی ہے کتاب کا نام ہے دا میتھیکل مین مانتھ اور اس کتاب میں ان کے چند مشہور آرٹیکلس جو انہوں نے وقتاً فوقتاً لکھے وہ اکٹھے کر دیے گئے تو ابھی میں آپ کے سامنے ان میں سے ایک بڑا مشہور آرٹیکل ایک پیپر جو انہوں نے لکھا تھا اس پیپر کا نام ہے نو سلور بولٹ تو میں اس حوالے سے کچھ میں اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کو پڑھوں گا پھر اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے تو آئیے پہ چلتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں نو سلور بلٹ آف آل دا مانسٹر ہو فل دا نائٹ میئر آف آر فور کلور نن ٹیریفائی مور دین ویئر ولفس بیک دے ٹرانسفارم انکسپیکٹڈلی فرام دا فیملیئر ان ٹو ہاررس فار دیز سیک بلٹس آف سلور دیٹ کین میجیکلی لے دیم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 it told workers that progress would be made step-wise at great effort and that a persistent, unremitting care would have to be paid to a discipline of cleanliness. So it is with software engineering today. یعنی کہ Brooks بروکس کے کہنے کے مطابق یہ software ویئر بھی ایک انسفسٹیکیٹڈ مینیجر کی نظر میں ایک جن کی صورت رکھتی ہے کبھی اچانک اس کی شکل کچھ ہو جاتی ہے ایک بھوت کی انسکیجلڈ ایک اسکیجل ڈیلے کی صورت میں یہ بھوت سامنے آتا ہے کبھی کاسٹ اوور رن کی صورت میں یہ بھوت سامنے آتا ہے اور اس طرح کے بھوت کو مارنے کا طریقہ شاید کوئی میجیکل سلوشن ہم تلاش کرتے ہیں انفارچونیٹلی میجک کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا جادو نہیں ہے جس سے ہم اس بھوت کو زیر کر سکیں ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے کہ ہم سافٹ ویئر بنانے کے لیے ایک ڈسپلنڈ اپروچ لیں یعنی کہ سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے ایک ڈسپلنڈ اور ارگنائزڈ طریقے سے اگر ہم کام کریں گے تو شاید ہم اس سافٹ ویئر کے جن کو جو کبھی اوور بجٹ کبھی مس ڈیڈ لائن کبھی مسنگ فنکشنالٹی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے شاید اسے زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور یہی سافٹ ویئر انجینئرنگ کا بیسک مقصد ہے یعنی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ جس طرح میں نے بتایا کہ سوائے ایک ڈسپلنڈ کنسٹینٹ سسٹمیٹک اپروچ کے اور کوئی چیز نہیں ہے سافٹ ویئر کو پروڈیوس کرنے کے لیے ایک آرگنائزڈ طریقہ کا نام سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اور یہی چیز میں آپ کے سامنے ابھی سکرین پہ شو کرتا ہوں دیکھیے آپ دیکھ سکتے ہیں یو you نو know, یہ بالکل وہی بات ہے جو فریڈ بروک صاحب نے کہی ہے اسی کی سمری میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک ڈسپلنڈ آرگنائزڈ سسٹمیٹک اپروچ کا نام ہے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے تو آج کے اس سارے انٹروڈکشن میں ہم اب uh, ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہم نے کیا بات کی تو ہم شروع ہوئے کہ سافٹ ویئر کیا چیز ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر کیا چیز تھی سافٹ ویئر سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کیسے سامنے آئی لوگوں نے اس سافٹ ویئر کرائسس کے نتیجے میں یہ سمجھا یہ سوچا کہ جس طریقے سے دوسرے سسٹمز بنانے کے لیے ہمیں انجینئرنگ پرنسپلس کو اپلائی کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے سافٹ ویئر بنانے کے لیے بھی ہمیں انجینئرنگ پرنسپلس کو پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اس ایکٹیویٹی کو سافٹ ویئر کا نام دیا گیا یعنی کہ سافٹ ویئر کے لیے وہ پرنسپلس وہ اسٹیبلش کیے جائیں جس سے ایک سافٹ ویئر زیادہ بہتر زیادہ اچھے طریقے سے بن سکتا ہے اور یہ ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ اس کے بعد ہم نے کچھ انجینئرنگ کے اصولوں پہ بات کی جس میں مختلف ریکوائرمنٹس کو بیلنس کرنا ان کے پروز اینڈ کونس کو جج کرنا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا کہ کس پرٹیکولر سچویشن میں کون سی ریکوائرمنٹ زیادہ ضروری ہے اور کس طریقے سے دوسری ریکوائرمنٹ جو شاید کم ضروری ہوں یا اتنی ضروری ہوں تو کون کس طریقے سے ان کو آپس میں بیلنس کرنا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طریقے سے لیکن ہم نے کہا کہ بیلنس ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی ایک اور جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ لا آف ڈمینشنگ ریٹرنس کیا چیز ہے ونس اگین اکنمکس کا پرنسپل کہ آپ کتنی ایفرٹ آپ کریں کہ اس کے بعد آپ رک جائیں آپ آئیڈیل کی تلاش میں اگر رہیں گے تو شاید اتنا اچھے رزلٹس آپ کو نہ ملیں آپ بہت زیادہ ٹائم اور پیسہ آپ سرف کرنے کے باوجود آپ اس میں کوئی بہت زیادہ امپروومنٹ ایک خاص سٹیج کے بعد آپ نہیں لے کر آ سکتے پھر ہم نے کچھ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے دیکھا کہ سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں کون کون سی ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہیں اور ان کی ریلیٹو پرسنٹیج یا کاسٹ یا ایفرٹ بریک ڈاؤن کتنا ہے اور اس سے ایک چیز بڑی واضح طور پر سامنے آئی کہ دیر آر ا نمبر آف تھنگس وچ آر ویری امپورٹینٹ کوئی ایک ان میں سے اکیلی چیز ایسی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کوڈنگ تیرہ ساڑھے تیرہ پروجیکٹ مینجمنٹ دس بارہ پرسینٹ ڈاکومینٹیشن دس بارہ ڈیزائن بارہ تیرہ سو اگر ٹوٹل کاسٹ کو دیکھا جائے تو یہ آٹھ دس ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں یہ ہر ایک آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ ویٹیج رکھتی ہے اور یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کم اہم نہیں ہے اس کے بعد ہم نے فریڈ برک صاحب کی نو سیلور بلٹ سے کچھ دیکھا اور اس کا ایک سمرائزڈ جو فارم میں جو میں اگین یہاں پر جس چیز پہ میں اپنا لیکچر ختم کرنا چاہوں گا آج کا وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر بنانے کے لیے ہمیں ایک ڈسپلنڈ سسٹمیٹک آرگنائزڈ اپروچ لینے کی ضرورت ہے اور اسی اپروچ کا نام سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے انشاءاللہ اللہ اگلے لیکچر میں اس ڈسکشن کو ہم جاری رکھیں گے سو آج کا لیکچر اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں اور میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملیں گے خدا حافظ السّلام علیکم